سوکھ دے زارم دا چانا چرو گئی پالا وانے جنگی رشتہ رشتہ ترال آئے نشا جانم کے زیرو سے دو دل کافرانو آسو چراؤ دی رشتہ داخ ساندی متمند ری واڑی پنی زرب دری بدلادی کا دیر پارا چلری کے اور بدلا اور کری لڑا سواب ملوم دری اور بدلاؤ اور کری لڑا ددی تو سواب بڑی خیستا ملوم سراشری کبل ارے سب لاہو بھی کافی نابدا کبھی نہ کبھی لذی ن آئن اللہ تعالا پور بندر دیتا تپائے کسام چلان سیوادی آسو چلائے بے لاریکی نبئی دارا ہس ہدایت پر کن کے لو علیس اللہ ہاتا سو کم راح آئین بدلیاست سموا لو الله اور کتری نہ تپوسکے چا پہ راکڑی اصمان نظمکان خام خادی بجواب کی اللہ اللہ پر آئے تو اللہ کا شفا تو آئے تا خبر را کے مبارک کسانوں کی چتا سو ترمدسو اے اللہ نوں سیوام کو وادی اللہ تلا ما دس تکلیف راکا ال ایدی شیل ایدی لر کن کی ہدایت تکلیف لران او راضنی رحمتن هلھن موم سکات رحمت یا اللہ ارادو کی دکھی سان رحمت آندی رحمد اللہ تعلام کل ہس والی ملولا مکانیہ تو اے قوم زماں عمل کا اے پخل طریقہ یقیناً زم عمل کا ان کے پخل طریقہ زرد داؤتو بتو لگی میں عذابی عذاب مقیم آسوخش راضیا کا تازاب شرمندے کی نازری پابند عذاب انا انزلنا فمن یقینا دل کرا کتاب فیری دارا پہاخ کار کو سر چاچی ہدایا تم دو نخلی دار ومند اصوچ بھلا <تصفح> اللہ تلا اخلی سونا چیمری نو بندو ساتی حاسا ہون راج سے فیصل اکڑی پائی بان زمر ویرسل اللہ راہی جل مصمع اور علیگی آنور تنیٹ مقررین ان فی ذالک اللہ آیات اللہ قوم یتفکرون یقیناً پرے کے دیر دلیل نجیہ قوم دا پاراچ سے سوچنے کارلیم ای ام یتخذون من دون الای شفعا قل لو لا یملكون شیئا ولا عاقلون ائن ولی لخلقوا الا الله سوى اصفارشان تو اگر چیزی اختیار نہ لری دیسا نہ پوی گی قل لله الشفاعه جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون تو خاص اللہ اختیار دا سفارش دے ٹول شاہی اللہ اوکرش یاد قریش اللہ تعالیٰ پیوالیم نخفشی زلوند آئے کسانو چیبان پاہرت نلریم اوکرش یادی یا کسان چید اللہ انسیواری دوخ کری خوشالی اخکار قیم قل اللہم افاتر السماوات والرز عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانو فی اختلفون ایم تو ادا کون کیا داسمان کے عالم پارفٹو کاروانے تو فیصلے کے پومن تبندگانستا کے پاس اس کی شریف کے اختلاف گئی ولو انن او کبل فرشیہ ایک اسان دبارہ چز ظلم کڑے آسی گنا چزم کا کریٹو اور نظر پہشان تے اور سنورشی ہا مہاذی با فدی کی اور کی آغا دبدعاب پے پرز قیامت و بدالہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون اخارب شریتا دال طرف نہ ہا شریس گمان نہ گو و بد سیابشی تا ملری انازریا مسل خولنا ہونا کال والعلم۔ نکل چور سین سانت سوڑ تگلیف اواز کی منگتا ہوں نکلا چور کو منگتا ہے سنیمت دخل طرف نہ دیو یقینن ناکرشری ذات زمبیلم راکرشری مات ذات زمبیلم بل ہی یافتت ولا کن اکثرهم لا علمون بلکہ دا خوی امتحان دے لیکن دیر دخل کو نہ پوینن الذین یقین <يَكْسِبُون> دا خبر دفن مل شری کھیات نور سیائی تبدی را مل نو چائکے ولہلا کچھ موجود تم بدر شری کڑی البی بچی تم کار اومیال چل فراخیل تنگیم یقینندے کشتر دلی دلینا قوم دپارا چی مان لریمیازین اصرف لخن رحمت اللَّهِ انمیا انہی <الرحیم> تو زمالکڑے پخل نیم نو میم اللہ رحمت نام تلا <صحن> <تصحن> اوگر ذیخ پر لبتا پتوائے اور تاب او کام مقدینہ چرا بشی پتا سوزاب یا پتا سر اس, اس مدد نشی کے ریم مِن مِن <تَشْرُون> خیستا چنا دل کر سو ربرف نام مک دلی نا چی پتا سو جاپ نہ کہا اوتا سن پوئے گئے سے بمائے شماس کو پاڑخ دا پاڑا متین یاو نوائی و نفس کا اللہ تعالیٰ ما تہد آیت کرین و زبم دمتقانون اوے او تقول حین طور العذاب لون علی کرتن فاکون من المحسنین یاو نوائی و نفس کا لچیو بینی عذاب ارمان دے مال روی دوبارت للدنیاتان شمبز و دخیستہ عمل کرنکونام بلاقت جاتی فکزب تب ہاؤس تک برتو کن تم نل کا بلکہ یقینا ناگلو تا تایا تمام تے تقزیب کرو لویرے کرے وام ابھی تو کبر کم کو نام ویمن کیا متین کزب اللہ ال سفی جہنم مسلکرین اپر کامت بائی نے تا کسانچ دروگ ویلی پال مفری تک آئے جانم کے زیدہ <تصفح> بچب کی اللہ کسان چکوائے کرے دام کامیابی نہ دا دکلیف نہ بری غمجن کی اللہ خالق کل شہو آلہ کل شیم وکیل اللہ پیدا کون کے ہارس ریمر پارسی بان ذمار لہو مکالی دسماواتی ول رم خاس اللہ لاذ راشابیانی در آسمانوں نے عظمت کی دی والذین کفروا بآیات اللہ اولائک هم الخاسرون قسان چ کفر کرے بایتن اللہ دا کھسان دی ری پورا داوانیاں قل اف غیر اللہ تامرنی اعوذ یا ایہل تو آد اللہ نا تاسمات راک ای بندگی خام خا پر باد بشیستام اوخ مخاشبة دطوان والان بل الله حفاب وک منشاكرين بلک خاص الله ل بندي کوه او شل شكر غزارناام وما قدر الله حق قدره و جميعا جميع قبلته يوم القامتي او السما ميا اور عزت نے کرے دیکھل کو اللہ درالت دا دازمت کا بٹولا قبضد اللہ عید قیامت پران گختیشی داغب خلاس کے سبحان ہوں پاک دل شری اور سر شریک جوڑی خف سور فسائے سما وات ابو کے بوشی بش پیلا بے ہوش بفروز آسوخری آسوکھریز مکیم مستوالا چانا چلائے واڑی سمان ففی ہے اخرافیا پائے کہ بلش پیلا داکې بدي اولاړی او غریبان وااش قتل لو ب نورې ر او زل کتاب و ب لبی نه او شو واب نه هم بالحققی و هم لا لمون اوروحان بهشیرټو لزممه کا ذرب دا او کې بهخودی شي عمل نامې د خلکو لاسون اور سے شی پیغمبرانو نو شہادت کا ان کی اور فیصلے بوشی شی پمن زدی کی حق فیصلے اور بدی بلم نشی کے ریم وفیت کن نفسما ملو ہو فالون اور پورا بور نفس تا اور کرشیار نفستاج جزادہ عمل چکڑی اور لاخ پوئے کی بائے کارون سے دیے گئی وسی قل کفرولا جہان مر زمرام ابشڑ شی کافران کلک جہانم تلے ہدای دا جا اہا فتح کل شری راشری جانم تان پراون سے شی دا دروازے وقال لهم خزنتها خزانه تو علم یاې کوم رسو من کوم او بایدديته سو دا د جهننم آیا نهور راغلی تا سررسان ساسو د جننسنا چې بیانو لے په تاسومان تونونه درفستاسوو درروونه کوم لق او می کوم او یا ریول تاسو د ملاقات ددې و کالو بلا ولا کن حقت کل مت اللہ کافرین دیارا خلا کن پورشیانوت خلو اباب جہن خالدینتکبرین نوبائل شی داخل سے دروازود تا جانم تام ہمیں شبے پری جانم کے بد دے در کے دلو دشاشی لوئی کئی دا بند گئے نام وسی قل تک اور بہ مل جنت زمارام اور اوان بکڑے شیا خلک چی رکڑے دخبل لبنا جنت رفتم ڈلے ڈلے حدا جا ااؤ فتح دبا باؤ کام لهم تو ترجیل چیری جنت جنتا پدا سے حال کے کلاؤ شیبئی دا دروازے نو بوئی دیتا سوکھا سلامکت خالی سلا میپتا سو خوشالیجنستا سو ناخیلش جنتا شئے وکال الحمد للہ سد نوات ہو اور جنت ہے سن شام ہوائی بداٹ الحمد نلہ دی اغزاد کشتی نکڑے منگ سر اواد اخبلام اور آئے منگتا دنت ز نسمگا د جنت, جنت ناچکم زمگ و حیم چاچا سکھ سامل وتر ملا کتل سب نربی اینت مل کلرام چاپی رو لڑی دارشنا تسبی وئی سردم جرف بلنا فیصل کے حق فیصلات الرحمان تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم <تصفيق> نازل والددي كتاب دطرف دا دال لا نظيم حضور ورده للمولدين غافر الزم وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير بخنک ان کے د گنا ہنورے اور قبل ان کے دو سخت ان کے دے اوخا ان طاقت انو دے نشت حقدار دا جگڑے نقید اللہ کے مگر خلق چکو نو نکی کی نکی داد گڑبڑ دل دائی قوم قبل ہوں من بعدہم تقزیب کرو ددی نمک کے قوم دن علیہ السلام انور و مخالف و ڈلو پست وحمد امت لی و امت رسول پبار کے چراوی نسیم اجگڑے کو لے پاتل شب ہو سرا دید پارا چونڑی دیپ سبود سرا حق لرام نماؤنی ول بازاب خبن سرنگا کزال کا حقت کل مت رب لذی ن فروابار اداسی پورش فیصلہ پاچا چکرے کرقین داخل دی اور والام الحلون پورت رام امکش دائن چاپی رواڑی تصویر وائی ٹو و پلنا للی بال ابخنے واڑی را چا دانا چیمان ربنا وسے رب رحمت مزاحم دیوائی ربز ماگیرکڑے تا ہر رحمت نخ نو کا کسان تا چوبے کڑی دشرگ نام او مطابیداری کڑے استاد لارے او وشاتی دین دا زاب دور نام ربنا و ادخلہم جنات عدن اللتی وعدہم ومن صلح منا وایہم وازواجہم وذریاتہم اے رب او داخل کی دین لارے جنتوں دامن شوالیدام آشتادی سر لاوس کرے وَاغْفُرْ لِي ذَنبِي مَرَّ غَفْتَ عَيْنِي دَرِيدَ اَفْلَارَان نُدِيَ اَوْ دَبِي بِيَانُ نُدِيَ أَوْ دَوَلَا دَرِينَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِينًا تِخَاصْتُ زُورَ وَالْحِكْمَةُ عَلَيْهِم وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ او او بچ ساتی دی درہ دباونا او بچ ساتی دیہ د تکلیفونو نامہ آ سوک چې بچ ساتے تو د تکلیفونہ ب یقیہ رحم کو تاباغم او داہ دا کا میابوی لام انہ لین نہ کفرو یوہ دانا ل مخت الہ ہے من فساکوں انفسکم است داوںہ ایمان میںفتکھون۔ یقینا کسان کفر کرے آواز بکیدی شی دی تب قیامت خام خا غسد اللہ تعالی په خپل ساسد غسونا کله زانوانے کل بش را بل لکھے د و ایمان طرف دا تاسبہ کفر کام مت نسنی واحت نسل فاترفنا من الا خو سرب زم مرگ راؤ سے راکڑے دو کرہ نو آستری اتلو دسار بل کےب کے دیکر اللہ چد دے آیاتی وینزل لکم من فیصلان اور روزیم اور نصیت نقلیم مگر آسو چل تعالیٰ تور فضع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کافرون دیو خالص کی پارا دا نام اگرچہ بد گڑی کافر خلق رفیع الدرجات تیز العرش یلقی الروح من نمره علی من یشاو من عباده لینظر یوم الطلاق اچھتو درجو والا دیم خاون دارش دیم رالیگی وحی پخپل حکم سرام پاوچاشو غالی دخپل بندگانو نام دید پاناچی یور یرور کی بندگانو تا درواز دملا نام یو ملا میم لو لا دل پاور خلک بخار نوئی پٹ پل بانے اوبے چاد پارا بار شایدن خاص دا اللہ دا پارا چیو او دے پارس تجا کل نفسما سبت اللہ نن بدلور کے دیشی ہر ظلم نش دے نن یقیناجر کا مال ذالمین من حمیم ولا شفیع یطعم او اور اگر اور کدی تا دروز دنیزدی عفت رات دن دخل کی نا کل شی زون خلق با آدم مروسریم دغم نہ وڈکیم نبی ظالمان دا بارہ سو دو سو سفارشی چ خبر ہے اونن لشی یعلم خائن دل عیون ما تخفى صدور عالم دل لا طال و نقصان در سر کو ذخل کو پای بانی چھ پٹی والله یقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اللہ تعالی فیصلی کی دا حق او اکسان جی دیو ترا مدس ادلن سوا نشی پورا کولے ہس شیم نشی پورا کولے ہس حاجت یقینا اللہ تعالی فی اور ادن کے دار سل ادن کے دار سرم اولم یسیروا فی الارض وینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم آیا انگر دی داخل اک بزمکا کی چوغوری سرنگشان جام دا یک سان چمکی ددینو قانو هم مشد د من نهم قوته آاسرن ف لر دفااخ همم الله بزون بهم ډیر زیاد د سخت دینا پطاقت کې او په نخو کې د پزم ککیں نونی وال الله تغی په سو د گنا نودم لهم من الله میںواقع واق لرا د لاہ ظامیں سک بچ کوون کیں۔ سلاند پخکارو حکوم سرام نکو فرو کو دے خل کو اللہ تلا دی بازاب نو یقین اللہ تلا کت والے سخت زاور گنگ گرے وَلَقَدْ موسا ویاتی ناؤ سلتا موین اکیلن لے گل منگا مسال سلام پفل موجا تو سر خاص پلیل الا فی نا ہا مونا فکال لے گل فیرؤن تا ہانو کرم ناری ویل داجا دگردی فلم بلحقام سانو چیمان تا کے حیا کوید مکرو فرے کافران برباد وقال فرانخ آئی نم او این الفساد او ایل فرون پرم دی موسا لرا توڑی غاڑی رب ربنام یقیناً زیرے گم چھرے ببدل کی استاس دین درام یا بد اخکار کی پر ازمک کی فساد وقال موسیٰ اینی عصب ربی و ربکم من کل متکبر اللہ یوم نبی اوم الحساب اوئل موسیٰ علیہ السلام یقیناً زپنائی غارم پخبر ربو پر استاسو دار گانا چیلوئی دا دا او دا دا ایمان ساتوان روڑ آیا وجن تاسو یو سڑے شعوی رب زمان اللہ دے وقد جاکم بالبینات من ربکم اور آوری تاس تاخکار موجزاتم استاس در عبد طرفنا وینکو کازبا فالی کذبو او کذے درو جنین دبان باو پالد درو غرازیم وینکو صادقا یصبکم بعض اللذی عیدوکم رشتی نی نوبر سیتاؤ غذا چر پائے ان اللہ لا اہدی من ہوا مصرف یقیناً اللہ تعالی ہدایت نیا چاہتا چدا خدنا تیرے دن کی اور ڈیر درو جنیم یا من تاسو لاد لا مراشی کم سبیر رشاد فرو زن خیم تاستا مگر ہائ چکمرائے میں کارکرام زاستا مگر لار د کامیاب وقال لدیا اني یا قومی مثل والی الاحزاب لہذاب او اولا کسان چی مان راوڑ سڑی چی مان راوڑ اقوام مزماء یقینا زيریگم پتا سو پشان درو مخالف و دلوم مثل تابق قوم نوح عاد وصمود والذین من بعدہم وما الله يريد ظلمن للعباد وشانت ده حالت بقوم بن والسلام و ذاتانو و سمو جانو و دای کسان و, دا و ش دین رسولهم انَّ اللَّهَ <سؤال> لَا يَشْقَى ذُوقِي الظُّلْمَ كَوَلَهُ بِعِبَادِهِ وَيَا قَوْمِ يَخَافُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِى أَيُّكُمْ يَقِينًا زَارِغَمْ بِتَأْسُورٍ وَذَشَغُوا أَهْلُونَا يَوْمَ تُوَلّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِمٍ وَمَنْ يُذِلَّ اللَّهُ پارش بغیر شہ ہے تاث ان کی ویم نبی تاث النا دلانہ سوک بدسات ان کے سوک چل بے لاری نبی نبی سوک ہدایت ورک ان کے لق جا کم یوسفوں میں قبلوں بل بین تی فمازل تم فی شکیم یقیناً راوڑوں یوسف علسلام مخی دخار موجداد ہمیشہ تاسو پشکی وی دین چا الله ہلکا کلو تر پورے گل چا تاسو ناسو بو چلی بار الله تالا پستد نل رسول اللہ بغیر سلطان کبور مختلح آکسان چی جگڑ کی دا اللہ پایتونوں کے بغیر سر دلیل ناشدی تراغلی دا اللہ دا طرف نام نو غٹر دا جگڑ سبب دا دوجہ جی دا غسین پنیز دا اللہ پنیز دا ایمان والا کذالک ایتبا اللہ علا کل قلب متکبر جبار دا رنگ مہر لگی اللہ تعالیٰ پر ٹولز را دلوی کا ان کی اوزور چل ان کی اکالانبن لی سرحلہ ابل فرو ہوڑ کا منگ بنگلہ دید پارا چی زور سم سماوات اسبا سم تی فات موس نیلا زنو کا دام لارو دسمانوتا دا نبا حجم زپیل احد موسی علیہ السلام پسیم کوئی یقینا خامخاز گمان کم پتابانے درو جن وکذالک زینا لفرعون نسو عمله وصدان السویل وما کیذ فرعون الا فی تباب او داسی ڈولیکڑے شو فرعون تا پدامو ندا او منکر شو دے دا حق لاریناں نو چلول دفرون مگر پتوائے اوکال چاچی مان اے قوم و زمان زما تاب قوائے خیم بزتا ہدایت یا قوم انما حاضر الحیات دنیا مطاع و ان الاخرہ تاہی دار القرار اے قوم اے اقنان دا جون دنیاوی اے اقنان آخرت دے کور دام شبا دے کے ذلو من نامل سیتا فلا یزا الا مثلہ چاچا عمل کری بد عمل بدل بنور کے دشی مگر دائے پشان ومن صالح من ذكر مؤمن يدخلون الجنة يرزقون فيها عمل مل سال ہم جنتا ملکی نے کمل کا ناری نیوں کا ذنا نئی ہال دانے چاہدوی دا کسان با داخلی جنتا روزی وی دی تبائے کے بے حساب ويا قومي ما لي يضعكم من النجاتي وتدعونني الى النار ويا قوم زمان سوجد الزمان ذات اصل دعوا دركم نجا طرفا و ذات اصل ما بل هور تام تدعونني لاكفر بالله به ما ليس لي به علم تاسما بل ديباراء كفركم اور شریک جوڑ کم الا سرا سوک شین استعمال را, را دای په شرکت بانے اس دلیل وانا ادعوکم مل العزیز الغفار اوزت تاسولت دعوت در کو ما ذات زورا ورے بخن کون کمن لا جرم انما تدعوننی الیه ليس له دعوه فی الدنیا ولا فی الاخرہ خام خائقنا قد دعا بلتا سو آگ سوچ بلتا سو ماغ دی نسا ند ن تیرو تم کی خلک دیم فست الى اللہ ان نزر خبر چزیتا الله تعالی نی بندگان مخبل فوقا مام کرو کبیال فراؤ نسو لذاب سات الله تعالی رام دبدا سارو دائنا چائیس چلول جو کڑو اور آگیر کفرونیان لرابد عذاب د دنیا انارو یوردون علیہا غدو و عاشیہ اور دے پیش دے دی پائے بانے سبائی ہو بے گائی قبر کے ویعوما تقو مصا تو اتخلو آل فراؤنا شد لذاب ویعوما تقو مصا تو اتخلو آل فراؤنا شد لذاب او کلشی قیامت قائمشی او بویلشی داخل کے دافرونی آنڈے سخت ذابطہ وید یتحا جون فی النار فیقولو ضعفاؤں للذین استکبرو انا کنا لکم طبعا فعلانتم مغنونانا نصیب من النار او کلشی ری بجگڑی کیو بل سراپور کے وای با کمزوریا کسان تشیزانی لیگن لیو یخیننمون خوستاسو بے د روانو نو تاسو درکول ش ضمناہ سحسته د وورنام لین نکبرو ان كل مفیہ ان اللهہ قد حق اب العباد لڑے بعضم او یا کسان چلوی کڑیوا یقینمون خوٹول پرے اوور کے پراتو یاقن الله فیصل ک داپن زبندگانوخپلو ک۔ وقالار جہن مدرم یو خف یو ممبیا کسان چور پور سوکی دار د جنم د خپل دخنا زم د پارا چان کی زمنا يورز رسلكم او رزاضاب آلو عالم تک رسول کم بلبئی نات ابو یا ملاک اين نوراوڑی تاسو رسولانو ښکار دویرونم قالو ولادي و هیولې نوراوړي قالو فدعوا وما دعون كافرين الا في الظلال وبويدا ملائك نزغوا له دعان انشدن د دعاء د کافرانو مغرب برواړې کدان لذی نام فلیات دنیا وقن خلود پار سوانو پاراجو دیا کے پاور کائ شا طرح یو ملا ئن فو ظالمی نماز روم اللہ ن توم سو دار اگر از بیش نفع و نور کی ظالمانتا بہانے کا والدائی او دید پارا با لانتو نیو دید پارا با بدکوری و لقد آتینا موسی الحدہ اور عرصنا بنی اسرائیل الكتاب اے یقیناً ورکلوں گا موسی علیہ السلام تا ہدایت او پر خودلیں گا بنی اسرائیل تا دغ کتاب حدہ و ذکران لیولیل الباب ہدایتو نسیعتو دا پار دا خالی ساقل والا ہوا فصبرا شی وکار واڑ گنا تسبی وائے آیا بغیر سلطان نتا ہوں ان في صدور الملاكبر ما هم ببالغين فاستغفر بالله انه هو السميع البصير یقیننا کسانچ جگڑ کی دللا آیاتوں کے بغیر سر دلیل نہ شری تراغلیم نشتدری پسنوں کے مگر یوغات مقصد انلی دی رسیدون کیا ہے مقصد تام نو پنائی گاڑ پ اللہ سرا یقین اللہ تلا سی ولا کنسر خام خاں پیدائش دا کے دل دا پیدائش کو خلقنا لیکن اکثر خلق پوئی گی وما ما والبصير الصالحات ما دے برابر کے آکسان چیمان ملنے کڑی نیک بتکار اڑیرا سو ان لاتی اللہ رفیح والا کن اکثر یقی ن نقیاممتخوا مخارات کوم کیم شک پاییں ک خللا دیر د کو ن ایمان نا راړیم وقال ربكم استجب ان عن جانم داخرے اویلی رب کو استجب یاستجب ان الذي نه عن بررو نے بعدتی سحت خوو نجان نه مد آخریم او ایلی ستااس مانا حاجتونونه غواړیم ز ستاسو دعاگانے یقینا نہ کسان چلوئی کئی زماں دا دوانہ زماں دا بل نہ زردے داخل بشی جانم تا ذلیلان اللہ الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لظوفا للناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون اللہ اعزاز دے جوڑکڑے سا زبارش پا 12 باراں چرام کوے باے کی اورض د رنا وال یقین الله خاون د فضل دی په خلکو خللام ډیر د خلکو نا شکر نه کویم ظالے کوم الله رب کوم خا کوکلی ش الله اللهله هو افاننا تو فون دغېفتتون وال اللهسو رایم پیدا کوون کې د هرر سریم ن د خار دبلې سے داغ نام سررنې اوړولیشي تاسو د حق دار دا فاسن سورک اللہ خاصات پیدا کڑے دوسے دو اوسمان چت وشكليه درکنے تاستانو اوستانو خي سکڑی ساسو شغلونا ورزقكم من الطيبات ورزي درکنے تا اوست د مزيدار سنونا زاليكوم الله ربكم فطبارک الله رب العالمين داصفۃ والا الله دے ساسو را دیں نبرکتون علی اوم اللہ دے رب درۃ العالمین دے الحا فتر الحمد للہ نشاک دار دبندگا ناجت گاڑے داغ نام دا خالص کاغ د پارا گوخت نام ٹول سیفنا دخ دل شربد ٹولا لمدے ینی نو ہوں تدڑولہ تو من کردیوکم دائک سانو رب دا مشکل اخکم کڑ شیرپوری بکلا سمدکل خاصا پیدائشور بیاد ساس کی دمان اینا بیاد ٹکڑے دوین اینا بیاد روبا سی تاسو لرا وار وار بچی بیاد عمر در کئی تاسو لرا دی دپار ہے چھو رسا ہے زوان ایخ پلیتا بیاد زیادی عمر ساسو دی رپارا ہے چھو شای گان مرڑکی نمک ادا منا تقسیم ددی رپارا چرسے تاسو نیٹ مکرے تا داش ترک دائ دا تاسدا کل نار والے ہولمی تو له کو لہ خاص لوکم کوئی اوشان نوشی سانتادینلتا دا کسان دیچ درو جنگڑی کتابون دا اللہ آمسلہ شرالی گلی من پای بنی رسولان مخفل زودے دیتو پتولگیم از اللہ لالو فی آناقہم والسلاسلوں یصحبون کلش توقون بادری پسٹونوں کی وی او زنزیرون بادری پخپو کی راہ کلی کې دے بشیم فِي الحميم ثم في النار يصجرون وخد كذا لأبوك بعب فورك روة ولي شيرين ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا ولم نكن ندعو من قبل شيئا یا بووی دی شیتہ سشوا گسان چتا سو شری گنگول دل اللہ سرا سیوا دلن دی وے رخشو اعظم ngana بلکہ مگا قرام مدد سے نیلی ددین مخ کی چاداں قزا لکھیو بل اللہن کافرین دغس اللہ تعالی خطا کی بجواب گم کافرن لرا ائے چو خوشالی کارکو لابی پنجائے اور چاسو بلو کبلا جہنم خالی اوبے شی داخل شہ دراد تا میں شبائے وادام مکے باری دری ناری چینکی منگا پتا بانیہ شری بینکی متا و رسولی اللہ اور نشی کے ریس رسو رائے او اموجا مگر دلہ بوگم توان بخارشی بدو کے دباتل پر کبو منہا منہ خاص غزات پیراکڑی ساس دپارا ساریم دیارا سورلی کوائے نہ منافل تبلگو والی ہا حاجت سدور کو مل والے تومل دفارہ پری سارو کیڑے نفریم د دپران چې سیتاسو سا تاسوو پیبانې سوو پلااج دا چې ستا سوپسینو کې یم او پرې ساروبانې په چ کې او په کشتوبانې په درابونو کې اللہ شا تاسوم او یوری کو معیاتی یله دون کیرون قدرت بل نکمیو دلی دلی تاسو واشد افل فیلمی کا شب فما آ سار ما فمان ہو آئینو نگردی دا خلق بزمکہ کے چو گولی سرنگش جام دا ایک کسانو چی دینا مخیوں وائی دا دینا دیر پشمارا کے اوزیاتو پتاقت کے اوپنہو کے بزمکہ کے ندفنک دا دینا عذاب حقاملن چی دی کول فلم جاتو مرسولون پرمارکلالی تر سلاندری خوشالی کارک لری پائے چدیسرا سپو نازرش بری ہاضاب چدی پائے پورے ٹوکی کو ل پلمارا باسنا کا منا بلا واہدہ کفرنا کنکینارکل چولی ددی اذا دیمان دی داوڑ دا منگا پل تلام اور ان کار کو منگ دینا چمگ الله سرا, سرا شر کوئی فلم یقو روسنا کردی تدریم روڑ لو کل شری زم گزابلی پرشانت اللہ ہاچر شرداپ بند گانوے اوکار پدی د کام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم نازل والدترفض اغساط نجام رحمتن والا خاص مهربان والدين كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون دا كتاب جدا جدا بیان شیعیت نظام قرآن دے عرب جبی والدے دا پاپ د فیدی دا قوم چپوے لگیم بشیرم و نظیرم فارض اکثرهم فہم لا اسمعون زیر اور کون کے دے اور یر اور کون کے مدے نمخواڑا اور دیرو دے خلقون وگم وطنگریم و کالو کلوبنا فی اکیماتر فی وکر کہی جا مل ادی وئی گا پپردو کتیں ازم پیم در نوم ازم مینس ساپ مسکیو خاص ز تخبل کار کوام اخبل کار کا ان کی تو آئے بشر مستم ہوشی مات جستاسو حقدار دبند گئے اور ل ن برابر شاعت اب توحید سرا و بخنوا غریدان در تیرشی شرک وائل للمشرکین ذکرب وائل ده پر مشرکانم الذين لا يعطون الزکات وهم بالآخرۃ کافرون آکسان چنور کی زکات و دیگر آخرت منکار گئی منو مالحا تجو یقینا کانچی ماڑیا مل نکی معفیق ویم دید پارا سو نیشن مبسکی فور بلدی خل کلفی کر تو آئے دیت آئے تاسو کفر کوئے پا غزات چھ پھر آکڑیز مکاپا دو رضو کی اجوڑا ہے تاسو آگا دپارا شریکان دغزات خراب دلٹو العالمون وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربات ایام سوال لسائلین اجوکڑی اللہ مضبوط د ترف نام او برکاتے چولی پائے پائے کے دا رسکن داسر مناسب پورواری دا سلور و رضو کے دا برابر دی پارد تفوس کو ان کو یاد پارد محتاجو سو لہی دیا برابر کستکرفتا ہالدارے چالو گے لگے تو مکتا راشے جمع کمتا کپ خوشالو زوری زور دیاڑم گرات لڑی ساؤ کم تاپ خوشال اویلے گپارسمن کی رائے حکم مناسب سم ادنی مساوی ضالک تقدیر اللہ اور ڈولی کرسمان نیزی پچرا گنو اور دا دا حفاظت دائم دان دور دے پارسم فینا وزو فکول مخ ای قرآن تو تو اے یرا در کوم ز تا استاد آزاد پشانت آزاد د سمو ديانو د از جا تم رسول من بين ايديهم و من خلفهم الله تعبدوا الا الله کل شرع عليه ديتا رسولان د دين محكم و د دين رسل پري مسله چ بندگي مگه سوا د دبل چام قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنها بما ورسلتم به كافرون ندى وإلق غخت زمغا رب خامخار عليك لبوي ملائك يقینا منبع خبراش تعصبير عليك لشي وإنكار كوام فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من نشد من ناقوام ہرش دیا نلو کارک رزم کا کھینچ یقین نہ پیدا کرتا تن کو فارسل نرولی گنگ پری بانی سیلے پاروزو اسپیرو کے دید پارا چوسک منگ پری بان ازاب شرمندگئے دنیا کے خا داخرت خڈیر شرم کئے سم دادا سمودن اوکڑم گائی تلارے خح گڑائی پہ نو نو دل را ازا چگے دزا زلت چغید عذاب د ضلت پدی و جائے چیری کارو نل ون جینو کانو او تکون ابشکرم گا کسان چی موڑو جان ساتد شرک کفر نام ویو اللہ شروعات النار فهم یوزعون او کلشی راجمہ بگڑیشی دشمنان د اللہ تلا اور تام ندی باه او زمان یو درولکی حد اعظم جاؤ ہے شاہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ترے شکل دی ررسیدے اور تام گوئی کی گو ند مل بانے شری گلو دے مشتمل ادی بکل سر نو تلے تاس گوئی کالوتی اتش مرت ل دی گویا گویا کلمنگا ہاگل لا گویا کڑے نن ہرشے اللہ تاسو سبے دا کڑی او الزلو بیا گت بو ورگ زولیشے ومان کنتم تستطیرون یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا انجلودکم اتاسوا پردن کولا ددینا شادت بو کی بتاسو گونا ساسو نسترگ ساسو تاسو من مردا او دا گمان ساسو دا سی گمان چلو لیو تاسو فق پر ربان نینو حلا کی کڑیم نشوی تاسو دتاوان یانو نام فائن یصبرو فالناروم اسواللہم وائن یستعاتبو فماو من الموتبین جو کدی صبر کئی نو اور د دے رکی دو زیرم او کدی واپسی طلب کئی نو نوی دی واپس کڑی شویم لہم من من قورنہ اور جو دری سرامر گری شیتان نو ڈو لکڑے آئے دیتا ہدری مکری آچ دی رستیم اور پوشے پرিবার نے وینا تا زاب نو داخليبا پایڈل ہو کے شتے سید دین مخ کے پیرانو انسان نہ دا ڈٹول تاوان یاندیم وقال الذين كفروا لا تسمعون لهذا القران والغوفي لعلكم تغلبون او اي کافرن وږ مږد دقرآته او شور کو دې مقابل کیم دی دپرا چې تاسوو زورور شیم فله ن ق الذي نه ک فرو ذا شدیدله نذ نه اسال الذي کاعملون نخاممهها او بسکومونږ کافران تاذاب سخت او خامها بد لب ورکو موږ دی ربدا جزادا عملن شریک والن ذالک جزاؤ عداء اللہ النارن بزداب الدد دشمنان دا اللہ داورن دا لہم فیہا دارن خلد جزاؤں بما کانو بی آیاتنا اشہدون دیر پر پائے کے کور دامشواری رہم بددور کے دیشی پس او دائش زمدائیتونوں نے انکار کروں وقال اللذین کفروا ربنا ارنا اللذین اظلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین اوائی بادا کافران یارب زمگا اخی منتاغت و قسم قسان شمونج اعلى ولو استاذ كتابنا دا پيرانو دا انسانانو ناو شو بيگرزو مونج اللان دا خبونا دا پاراش زلیلان شیم ان الَّذِين قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَا بُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ یقینا کسان چدا ویلی رب زمگالے جا کلک پارشی برے نورانا نازلی کی پری بانے ملائک وہی وارتا میری گئے مگم جن کئے گئے اور خوشالی والے پائے جنت چرے کے دیشی نہ کم فل حیاتی دنیا فل الاخرہ ولكم فيها ما تشتحي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا ہاں منہ ساسو مر گئی بجون دنیا کیوں او, دنی کیو باخرت کیو او باخرت کی پارا پاخرت کی ہرا کا شیرے چاڑی ساسو نفس نو ساؤ دفارا ہرا کا شیرے چ سمنا کو من غفور رہیم مل مصیارا تیار ا دائزات طرف نہ شب خنگ ان کے رحم کہ ان کے و من سنقاؤ لم من من ضا ال الله واعمل صالحا وقل اننی من المسلمین اسوگ دے زیاد خیستا و انا عال عاشان چبلن کید اللہ توحید تا و عمل کی نیک اوای یقینن زد مسلمانان دڑلنے ولا ولا آسنو حمیم. برابر خسل تو نت خسل نف کو شاعر رکھے اسریم دا دا دشمنی دا گویا کیا بد دو مہربان شیور کے دیدا خسرت مالا چبر گئیم ان شیور کے دیدا خسرت مالا چاون دبرخ لوئے وئندگیتاحال سیتا شیتارف نو سا نئی وا پلّا الله کل ہر سوری پارس بو ریم ویتی شمس کمرو لا تشولی شمسی ولیل کمر اباری خلق ہوم نائن کن او میاں خاص کیا گیا لڑا چراٹول پیراکڑی کتا سوے خاص اغلا بندگی کا ان کی فینستینبا سب ن لو بل ہارے وم سمن داخل نہ کسانچ سادر افسر تسبی ہوا گل ری اور دروازے وین آیاتی ہل محتر إن الذي يحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وبايد دليلون دطوحيد دع الله ندارام چين تزمك لروشعام قالش روورم فعباني وبعام تعزشي وبغشي یقینا غزا خدائے تازہ کرے گا خام خائش بندی گئی بمڑ لرا ہم یقینا ناغہ پارس زوانی قدرت لروں کرے ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير من ياتي آمنا يوم یقینا کسان کئی زم پائے تنوق نشی پٹے دے پانے آیا گوک چل پور کے شی راجی خامن سرپورت ملو معشی تم انہو بیمل سمخ یقیننا اللہ تلاستا سوامن روینین ان اللہزین کفروں بی الزکر لما جاءہم وینہو لکتاب نازیز یقیننا کسانچ کفر اکڑے پدے قرآن کل شدید رائے تباشیرین ذکر دا قرآن خامخا کتاب دے زور ورم لآیاتی ہی البادلو من بین یدیہی ولا من قلفی تنزیل من حکیم حمید نشیرات لے دا تباتل دا دا مخیون دا روستو نعم نادل کرشیرے د طرف دا حکمتون والا ذات سے حمدون والا ذیم مائوقال کا علام قطقی رسول میں ہوں قبل کابک نشی ویلے کے تام تا مگر نکم یقیناً خاؤن خاؤ دازاب ناک وَلَوْ قرآنًا فُسِّلَتْ آيَاتُ او دا قرآن قرآن قرآن دا جم جام خار خلک بے تراس کریم چولے جدا جدان بنشی آیا تنظم اویا دا کتاب جمی دے اور رسول عربی ریم کل حوالی لذی نام ہدو شفام تو آیا دا قرآن دپار دا چاچی مان راوڑ ہدایت و علاج دے والذین لا می آزان وقروں رام پاکستان چیمان ن للی دئی پو گن کی گنو آل ریم ادا قرآن پریبانے خدے رند ان کے دلر رام الا د مکان دا کسان دا سی لکاواس کے دیشی وطا دل آتینا موسل کتاب فخت الفیم یقین گا منگا علیہ السلام نے کتاب تورات میں اختلاف کرشو بائے کے کلی متم سب ربی شکم اور کنیا خبر آئے سے فیصلے مکیم نخام خادم کے وہ اس فیصلے سے خام خا پ شکیری ددی دینا کلک شک منا مل سالحل نفسی من عمل و منصاف چاچا ملکی نے ایک نقبل فہرے لکڑے بد بدکڑی نو بال و بدوانی نیستارب حس ظلم کو ان کے پننے کا